بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سو قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر فالتاليات پھر فذكر یعنی قران پڑھنے والوں کی غور کر کے ان الهكم لوحد یہ تمہارا معبود ایک ہی ہے رب السموات والارض وما بينهما ورب المشارق جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے دنیا بین بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا کل اور ہر شتا نے سرکش سے اس کی حفاظت کی لا الى من كل جانب کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتی ہیں عذاب واصب یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے من شهاب ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے فسٹیم اہم اشد خال کو تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتی اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے اد اچ تسخر اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹے کرتے ہیں وہ سِحْرٌ اخروم <مُبِين> اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے ادو سو <لَمَبْعُوثُون> بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے او اب اونل اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں قل نعم وانتم داخلون کہہ دو کہ ہاں اور تم لوگ ذلیل ہو گے تا انما هي زجره واحده فاذا هم بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے ہدی اور کہیں گے ہا ایک کمبختی ہماری یہی جزا کا دن ہے ہر سوفلی لدی کو کہا جائے گا کہ ہاں وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے ظلموا وما كانوا يعبدون فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو نیلو یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے مر کم لن فمو تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بل ہوں مستسلم اصل بات یہ ہے کہ آج یہ لوگ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں وہ اوبل باب نال باب اور وہ ایک دوسرے کی طرف روک کر کے سوال و جواب کریں گے اول ان کم کم تم تون پیروکار اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تمہیں ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے بل لم وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے وما كان لنا قوماً طاغین اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا بلکہ تم ہی سرکش لوگ تھے فحق قول ربنا سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ اب ہم عذاب کے مزے چکھیں گے اوئین کم ان سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے ان لاد بھی مشترک ہوں پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے ان ہم گاہوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں انہم كانوا اذا لهم لا الا ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوان شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے نہیں بلکہ یہ نبی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتی ہیں انکم لذائق العذاب بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے إلا عباد اللہ مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں لهم رزق معلوم یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے روم یعنی میوے اور ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا فی جی نعمت کے باغوں میں علی السورت متقابلین ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھی ہوں گے بکأس من شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا بے جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں اور ان کے پاس ہوے ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی ان بو مکھن گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈے ہوں سو بالا بابو ہوں مالا پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رک کر کے سوال و جواب کریں گے قال قائل منهم كان ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا لمن جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو اد من بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا اول ہل پالیاؤں اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو فطلع فی پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا, اللہ ان کہے گا کہ اللہ کی قسم تو, تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا نِعْمَتُ رَبِّي مِنَ اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاصل کیے گئے ہیں افما نحن تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں نشنوبی إلا معلبی ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا إن هذا لهو الفوز العظيم بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے لمس ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے خیر نزلن ام بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت نے اس کو ظالموں کے لیے بلا بنایا ہے ان ہے شجا في تخروجی اخلیل وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہ میں اگے گا پولنؤ ہے انہوں رو اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سب لون من ہل ہل سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی میں سے پیٹ بھریں گے إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا من شوبم پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا سم ام لہیم پھر ان کو دو ضرت کی طرف لوٹایا جائے گا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا سری صبح کے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے وَلَقَدْ قد بل أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے ولقد أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے فانظر کیف كان عاقبت سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا اللہ عباد اللہ ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے ولقد نادانا نوح فلنعم اور ہم کو نور نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں من الكرب العظيم اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا سلال فلا یعنی تمام جہانوں میں کہ نوح پر سلام ہو انجل نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں من بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے تم او کو پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا وہ ان شیعہ کی اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے عزوں بکل بین سلیم جب وہ اپنے پروردگار کے پاس ایپ سے پاک دل لے کر آئے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو تری دوں کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو فما برب العالمين بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فنظر النجوم تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے پھر ابراہیم ان کے محبودوں کے طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں سوئی پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا جف پھر وہ لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے قال ما ابراہیم نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو وما تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے له وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا بے من مین اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو بغلام منٹلی تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی فلم کو بنیا فل میں نمی ان کے سو چروتی اللہ پھر جب وہ ان کے ساتھ دور دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبا کر رہا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں پائیے گا اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا <اِبْرَاهِيم> تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم خود خود کو چرویہ ان کے نجل تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہم نے ککاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی بذبح اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا سلام علی ابراہیم کہ ابراہیم پر سلام ہو جلم نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں انہو من عبادن المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے ان کو اصحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے وَبَارَكْنَا علیہ وَعَلَى إِسْحَاقَ ومن محسن وظالم لنفسه اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہ بھی ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان کیے وَنَجْجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا من الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُخْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورات عنایت کی وہ ہدئی نہ اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا وہ چورکھ نالئی محفل اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا سلام عَلَى مُوسَى کہ موسا اور ہارون پر سلام انجزل مفسنی بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں من وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وہ ان سلم المفسلی اور الییاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو اللہ ربکم ورب یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پرور دگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا سو وہ لوگ دو زخم حاضر کیے جائیں گے اللہ عباد اللہ ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے عَلَيْهِ فِي اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا علی ال کہ الیاسین پر سلام ہو ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں من بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وہ سلی اور لوتھ بھی پیغمبروں میں سے تھے أَجْمَعِينَ جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی عجوزاً مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی تم قری پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا کمل چمر اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو بل اصل چاطل اور رات کو بھی تو کیا تم عقل نہیں رکھتے وَإنَّ يونس لمن اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے اذ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے مِنَ الْمُدْحَضِينَ پھر انہوں نے قور ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والی میں پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے فلولا كان من پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے رہتے للبث في بطنه الى يوم يبعثون تو اس روز تک کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے وهو پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹیل میدان میں ڈال دیا بچنا شجا چن اور ہم نے ان پر کدو کی بےل اگا دی اور ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقدر تک فائدے دیتے رہے ربك البنات البنون ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت دیکھ رہے تھے المکم لول من اس کیم لاہو ان لو دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتی ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے حالانکہ یہ جھوٹے ہیں اصطف کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے ما لکم کیف تم کیسے لوگ ہو کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو افلک بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے ام لکم سلطان مبین یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو اگر تم سچی ہو تو اپنی کتاب پیش کرو جلو بین جن چن سب عالم چل جن لمف ب اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرا لیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے سبحان یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے اللہ عباد اللہ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ سو تم لوگ اور جن کو تم پوچھتے ہو مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے اِلَّا مَنْ هو صال الْجَحِيمِ مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ اور ہم سف باندھے رہتے ہیں وہ ان لشن المصب اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں وہ ان اور یہ لوگ کہا کرتے تھے لو ان دلی علی اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی لکھن تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے بِه فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پھر اس سے کفر کرتے رہے سوان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا الْمُرْسَلِينَ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے ان ہمل فورو کہ وہی مظفر منصور ہوں گے وہ ان لَهُمُ غالی اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا فتو اللہ تو ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو فصو فیوسرو اور انہیں دیکھتے رہو یہ بھی ہم قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے آزاد کے لیے جلدی کر رہے ہیں فَإِذَا نزل بساحتهم فساء صباح مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حِين اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو فسوف اور دیکھتے رہو یہ بھی ہم قریب نتیجہ دیکھ لیں گے صبح نوک عزتی یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے منا اور پیغمبروں پر سلام الحمد اللہ اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے